السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ خطبہ جمع المبارک ارشاد فرما رہے ہیں محترم جناب مولانا محمد جرجیز انصاری صاحب انڈیا والے بکام جامع مسجد رحمت اللہ عالم چاندنی سنٹر کراچی مورخہ آٹھ فروری سن دو ہزار آٹھ یاد رکھیے اسلامی کیسٹوں کا مرکز سلافی کے سنٹر منظور کالونی گجر چاک کراچی اطلو ما اوحی ایلیک من الكتاب و اقم السلاح ان السلاح تتنہان الفہشاء والمنکر ولا ذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون رب شرح لی صدری و یسر لی امری وَحْلُ الْوَقْدَةً مِّلْ لِسَانِ اَفْقَهُ قَوْلِ رَبِّ زِدْنِي عِلْمَ اللَّهُمَّ رَبِّ زِدْنِي عِلْمَ حاضرینِ جمعہ جمعہ کا خطبہ بہت ہی مختصر ہوتا ہے اور ہونا بھی چاہیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو پیش نظر رکھتے ہوئے کہ عقل مند اور دانش مند انسان وہ ہے کہ جو جمعہ کا خطبہ مختصر دے لوگوں کی ضروریات کو سامنے رکھتے ہوئے مجھے آپ کے یہاں جمعہ کا خطبہ دینا تھا اور پہنچا بھی ہوں وقت مجھے بتایا بھی گیا تھا لیکن یہاں کی ٹریفک اور یہاں کے جام نے مجھے تاخیر کے ساتھ پہنچنے پر مجبور کیا یہاں کی ٹریفک نے ہمارے انڈیا کے بامبے کو بھی فیل کر دیا بہرحال بہت ہی مختصر سا وقت ہے ہمارے سامنے اور میں چاہتا ہوں کہ آپ کے سامنے کچھ ایسی چیزیں اور بنیادی وہ چیزیں جس کی ہمارے معاشرے کو ہمارے سماج کو ضرورت ہے وہ آ جانی چاہیے مجھے آپ کی ضروریت کا ضروریات کا پورا خیال ہے اور آپ تجارت سے جو آپ کا شغف ہے اس کا بھی مجھے خیال ہے اور قرآن کی آیت کے پیش نظر ہم آپ کا زیادہ وقت بھی نہیں لے سکتے کیونکہ رزق حلال یہ نماز کے بعد یہ بھی ایک عبادت میں شامل ہے فیضا قزیت اصلاح فن تشرو جب جمعہ کی نماز پوری ہو جائے ختم ہو جائے تو تم زمین میں پھیل جاؤ وقت تک وہ منفرد اللہ اور اللہ کا رزق تلاش کرو میں نے قرآن کریم کی اکیسویں پارے کی شروع کی ایک دو آیتیں آپ کے سامنے تلاوت کی بنیادی طور پر اس میں دو تین چیزوں کا اشارہ کیا گیا ہے پہلی چیز اس میں یہ بتائی گئی ہے کہ ات ما او حیا کا منل کتاب آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس کتاب کی تلاوت کیجئے جو آپ کی طرف وہی کی گئی ہے دوسری چیز وہ عقیم نماز قائم کیجئے تیسری چیز نماز کے قیام کی علت اور اس کا سبب کیا ہے چھوٹی والی اگر چھڑی مل جائے تو ٹھیک ہے یہ سبب کافی بڑی اس کی علت کیا ہے نماز انسان کو بے شرمی و بے حیائی اور برے کاموں سے روک دیتی ہے اور اس میں چوتھی چیز یہ بتائی جا رہی ہے کہ ولا ذکر اللہ اکبر یہ نماز جو ہے وہ اللہ کا ذکر ہے اور اللہ کے ذکر سے بڑی کوئی چیز نہیں ہے واللہ اور اللہ رب العالمین تمہارے ان تمام کاموں کو جانتا ہے جو تم کرتے ہو پہلی چیز یہ بتائی گئی ہے کہ اس کتاب کی تلاوت کیجئے جو آپ کی طرف وہی کی گئی ہے جو آپ کی طرف اتاری گئی ہے قرآن کی تلاوت کا حکم ہے قرآن کے پڑھنے کا حکم نہیں ہے یہاں ہمیں بنیادی طور پر یہ سمجھنا چاہیے کہ قرآن کا پڑھنا کیا ہوتا ہے اور قرآن کی تلاوت کا کیا ہوتا ہے تلاوت میں اور کرت میں کیا فرق ہے قرآن کی کرت پڑھنا وہ بھی ہوتا ہے کہ آدمی ایک ہی دن میں پورا قرآن پڑھ ڈالے اور اکثر ایسا ہوتا بھی ہے دیکھا بھی گیا ہے رمضان کے مہینے میں شبینہ ہو جاتا ہے پوری پوری ایک رات میں پورا قرآن پڑھ دیا جاتا ہے اور ایک چیز ہوتی ہے قرآن کی تلاوت یہاں اللہ رب العالمین نے تلاوت کا حکم دیا ہے اتلو اور علماء اگر یہاں ہیں تو واقف ہوں گے کہ عربی زبان کے اندر تلا یا اس, اس کتاب کی تلاوت کیجیے ماں اولی کا جو آپ کی طرف وہی کی گئی جو آپ کی طرف اتاری گئی نعوذ باللہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ کے نبی قرآن کی تلاوت نہیں کرتے تھے تو اللہ نے حکم دیا ہے بلکہ نبی اکرم کے ذریعے یہ امت اسلامیہ کو حکم دیا جا رہا ہے چونکہ نبی اکرم آئیڈیل ہے ایک ماڈل ہے ایک اسوا ہے ایک نمونہ ہے پوری انسانیت کے لیے اس لیے جب رسول تلاوت کریں گے تو امت تلاوت کریں گے عربی زبان کے اندر تلا یت الو کے لغوی معنی ہوتے پیچھے پیچھے چلنا اس چیز کو بہت اچھی طریقے سے ذہن نشین کر لیجیے تلا یتلو کا عرب عربی میں لغوی معنی ہوتا ہے پیچھے پیچھے چلنا یعنی قرآن کی تلاوت کیجئے مطلب یہ ہوا کہ قرآن کو پڑھئے اور قرآن نے جو حکم دیا ہے اس کے پیچھے پیچھے چلئے قرآن سے سبقت کرنے کی اور قرآن کے حکموں سے آگے بڑھنے کی کوشش آپ نہ کیجئے اللہ ہم سب کو حج کی توفیق عطا فرمائے سعودیہ جانے کا موقع دے کبھی آپ کو اگر وہاں جانے کا اتفاق ملے تو آپ عرب سے سوال کریں عرب سے کہ کے ہاں تلون کس کو کہتے تھے عرب کے کے اندر تلون اونٹنی اس بچے کو کہا جاتا تھا جو بچہ اپنی ماں کے پیچھے پیچھے چلتا کبھی آپ نے دیکھا ہوگا ایک مرغی بلی سے ڈرتی ہے لیکن جب وہ انڈوں پر بیٹھ کر کئی بچے جب انڈوں سے نکلتے ہیں تو وہ مرغی جو ابھی تک بلی سے ڈرتی تھی اور بھاگتی تھی آج جب اس کے بچے ہیں تو بلی کو دیکھ کر وہ بھاگتی نہیں ہے بلکہ اپنے بچوں کو بچانے کی کوشش کرتی ہے اور بلی کے سامنے سیدھے سینا تھان کر کھڑی ہو جاتی ہے یہ محبت بچوں کی اللہ رب العالمین مرغی کے, کے اندر ڈالتا ہے تو جس طرح مرغی کے بچے اپنی ماں کے پیچھے پیچھے چلتے ہیں تو وہ بلی اور کتوں سے محفوظ رہتے ہیں اونٹنی کا وہ بچہ جو اپنی ماں کے پیچھے پیچھے چلتا ہے اور تمام درندوں سے محفوظ رہتا ہے عرب کے لوگ اس بچے کو کہتے ہاضا تلو یہ وہ بچہ ہے جو اپنی ماں کا فرما بردار ہے جو اپنے ماں کے نقشے قدم پہ چلتا ہے اسی تلون سے مشتق اور ماخوذ ہے تلاوت یعنی جس طریقے سے اونڈنی کا بچہ اپنی ماں کے پیچھے پیچھے چل کر خطرناک جانوروں سے محفوظ رہتا ہے اسی طریقے سے تم قرآن کے پیچھے پیچھے چل کر دنیا کی تمام زہریلی اور خطرناک تنظیموں اور ان کے خفیہ ارادوں سے تم محفوظ رہ سکتے ہو اگر تم قرآن کے پیچھے پیچھے چلو گے یہ ہے قرآن کی تلاوت کا معنی ہے اتلو ماں اے نبی آپ اس کتاب کی تلاوت کیجئے جو آپ کی طرف اتاری گئی یہ قرآن اس لیے نہیں آیا جھوٹا یا میں جھوٹا چل مسجد میں تو قرآن میں گا اس آیا کہ آپ اس کی دعائیں یاد نہ کریں اور اس کی کچھ آیتیں لکھ کر اور کالے کپڑے میں لپیٹ کے گلے میں ڈال دیجئے ساری مصیبتیں کا چھٹکارا ساری مصیبتوں سے تمہیں مل جائے گا معاف کیجئے گا شریعت اسلامیہ کے اندر اس چیز کا کوئی تصور ہی نہیں ہے تلاوت کا اور یہ بڑی علمی بات ہے تلاوت کہتے کس کو ہے تلاوت کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اس کے پیچھے پیچھے چلا جائے اور پیچھے پیچھے چلنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی مرضی کو قرآن سے آگے بڑھانے کی کوشش نہ کریں لَا فَوْقَ <النَّبِي> مطلب یہ ہے کہ نہیں کیا ہے تم نبی سے آگے بڑھنے کی کوشش مت کرو اسی طریقے سے قرآن کی تلاوت کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کے حکم پر ہمیں اور آپ کو چلنا ہے پہلے پڑھو جو لکھا ہے اس کے پیچھے پیچھے چلو اس قرآن کی وجہ سے حیثیتیں بدلی ہیں آپ جانتے مکہ کی حیثیت کیا مکہ کا مقام کیا تھا جوہ وہاں کھیلا جاتا تھا شراب وہاں پی جاتی تھی زینہ کاری وہاں تھی سفی الرحمٰن صاحب مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب اور رحق جو عالمی عالم اسلام کے اندر اول نمبر پہ آئی ہے سیرت نبوی کے عالمی مقابلے کے اندر اس کتاب کے اندر پڑھیے آپ تو آپ کو پتہ چلے گا کہ عورتوں کی یہ پوزیشن تھی کہ خان کعبہ کا طواف جو عورتیں کرتی تھیں نبی اکرم کے آنے سے پہلے تو وہ بالکل برہنا اور ننگی ہو کر کرتی تھی قوم کے لوگوں نے اس بات کی اجازت نہیں دی کہ ان کے جسم پر کپڑے کا ایک بھی رہے یہ حالات مکے کی امب الخبائش جو میں عورتیں ہار ہار جایا کرتے تھے لوگ جوان بیٹیوں کو لگا دیا کرتے تھے شراب کی حالت یہ تھی کہ لوگ اپنے شراب کے نشے میں اپنی بیٹیوں کا ہاتھ پکڑ لیا کرتے تھے جب قرآن اس مکے کے اندر اللہ رب العالمین نے نازل کیا تو قرآن کے نزول کی برکت سے وہ مکہ امر الخبائس نہیں بلکہ اللہ رب العالمین نے قرآن کی برکت سے اس مکہ کو ام قرآن دنیا کی تمام بستیوں کا کی ماں بنا دیا اس قرآن کے نزول کی برکت سے وہ مکہ دنیا کی تمام بستیوں کی ماں بن گیا یہ قرآن جس مہینے کے اندر نازل ہوا اللہ رب العالمین نے اس مہینے کو بھی کوئی معمولی مہینہ نہ رکھا بلکہ اس مہینے کو سید و شہور تمام بارہ مہینوں کا سردار بنا دیا شہر رمضان رخ انزل اللہ قرآن رمضان کا مہینہ وہ بابرکت مہینہ ہے جس مہینے کے اندر ہم نے قرآن کریم کو نازل کیا اس قرآن کی برکت سے اللہ نے رمضان مہینے کو تمام مہینوں کا سردار بنا دیا یہ قرآن رمضان کے مہینے کی جس رات میں نازل ہوا وہ رات لت القدر کہلائی اور اس رات میں قرآن کی نزول کی برکت میں اس رات کو بھی لت القدری خیر وی شہر ایک ہزار مہینوں کی عبادت سے زیادہ بہتر کر دیا یہ قرآن کی برکت ہے مکے میں نازل ہو تو مکہ ام القرا بن جائے رمضان کے مہینے میں نازلو تو رمضان کا مہینہ سید و شہور بن جائے جس رات میں نازل ہو وہ رات ایک ہزار مہینے کی عبادت سے زیادہ معزز بن جائے ہاں یہ قرآن وہ بابرکت کتاب ہے کہ جو جبرائیل جو فرشتہ لے کر آئے اللہ اس قرآن کے نزول کی برکت سے حضرت جبریل کو بھی سید الملائکہ کا تمام فرشتوں کا سردار بنا دے یہ قرآن وہ بابرکت کتاب ہے کہ جس نبی پر اللہ نے اس قرآن کو اتارا اللہ نے اس نبی کو بھی امام الانبیاء دنیا میں آنے والے ایک لاکھ سوا لاکھ کم و انبیاء کرام میں تمام نبیوں کا سردار جناب محمد رسول اللہ کو بنا دیا یہ قرآن وہ بابرکت کتاب ہے کہ جس امت نے اس کو اخذ کیا اس کو پکڑا اللہ نے اس امت کے بارے میں فرمایا کن تم خیرہ امتریج تم سے بہتر دنیا کی کوئی دوسری امت ہے ہی نہیں یہ قرآن وہ بابرکت کتاب ہے جو پڑھتا ہے وہ دنیا کی سب سے بہترین بہترین طالب علم اور جو پڑھاتا ہے دنیا میں اس سے بہتر کوئی استاذ نہیں تم میں سب سے بہتر وہ لوگ ہیں جو قرآن کو خود سیکھتے ہیں اور دوسروں کو سکھاتے ہیں یہ کتاب کوئی معمولی کتاب نہیں ہے جس کو ہم بس اپنے آپسی جھگڑے کے موقع پر ہم یاد کرتے ہیں کہ تو قسم کھا لے میں قسم کھالو لوں قرآن مکے میں نازل ہو تو ام القرا قرآن رمضان میں نازل ہو تو سید و شہور اور جس رات میں نازل ہو وہ لت القدر مہینے کی عبادت سے بہتر جو جبرائیل فرشتہ لے کے آئے وہ تمام فرشتوں کا سردار جس نبی پر اترے وہ تمام نبیوں کا امام اور جس امت پہ اترے اور جو جس امت نے اس کو اخذ کیا وہ دنیا کی سب سے بہترین امت اللہ نے اس کتاب کے بارے میں کہا اتلو ما قیامت کا دن ہوگا تمام لوگ بخش دیے جائیں گے جہنم سے بھی جہنمی نکال کر جنت کے اندر جن کو بخشنا ہوگا اللہ سزا متعین کر کے دے کر ان کو جہنم سے نکال کر ان کو جنت میں داخل کر دے گا صحیح مسلم کے الفاظ ہے کہ لاسٹ میں سب سے آخر میں ایک آدمی نکالا جائے گا جو دنیا کا سب سے زیادہ گناگار آدمی ہوگا لیکن اس کے دل میں ایمان باقی رہا تھا اس لیے اللہ اس کو جہنم سے نکال کر اس کو جہنم کے دروازے پہ کھڑا کر دے گا وہ بڑی بڑی منتیں اور سمانتیں کرے گا اللہ تم اس کو جہنم سے نکال دے ایک لمبی مدت کے بعد اللہ اس کی یہ دعا سن کر اس کو جہنم کے دروازے پہ کھڑا کر دے گا اس کا جسم کوئلے سے بھی زیادہ کالا ہوگا اور اس کے پیشانی پر لکھا ہوگا یہ آدمی جہنم سے آزاد کیا گیا ہے یہ جہنم سے آزاد ہو کر جہنم کے دروازے پہ کھڑا ہوگا جنتی اپنے محلوں سے جھانک کر دیکھیں گے تو اس آدمی کو دیکھ کر کہیں گے یہ تو جہنمی آدمی ہے یہ تو جہنم سے آزاد ہو کر نکلا ہے اس کو چڑھائیں گے یہ کہے گا alameen, جہنم سے تو مجھے نجات دے دی لیکن مجھے ضلع سے بھی نجات دے دے اللہ میرے جسم کو صاف ستھرا کر دے اور میری پیشانی کے اس نشان کو مٹا دے اللہ کہے گا میرے بندے تو نے جو دعا مانگی میں نے قبول کر لی اب کوئی تمنا تیری نہیں اللہ میں پکا وعدہ کرتا ہوں ایک میری تمنا اور پوری کر دے اس کے بعد میں کوئی دوسرا سوال نہ کروں گا اللہ کہے گا بندے کیا پکا وعدہ کر رہا ہے صحیح مسلم کے الفاظ ہے وہ کہے گا ہاں اے اللہ میں پکا وعدہ کر رہا ہوں فرش تو جاؤ اور میرے بندے کو ذرا نہلا دو دھولا دو ما فرات کے اندر لہذا اس پانی, اس پانی سے نہلایا جائے گا اور اس کا جسم بالکل ایسا ہو جائے گا جیسے دنیا میں تھا اس سے بھی صاف اور اس کا نشان مٹ جائے گا پھر اس کو جہنم کے دروازے پہ کھڑا کر دیا جائے گا اب وہ ایک پھلدار درخت دیکھے گا اس درخت میں پھل لٹکے ہوئے اب اس درخت کو دیکھ کر کہے گا الا الامین میں تجھ سے یہ نہیں کہتا کہ تم مجھے جنت میں داخل کر دے لیکن مجھے یہ پھل بڑا پسند آ رہا ہے مجھے اس درخت کے قریب پہنچاتے ایک پھل میں اس کا کھانا چاہتا ہوں اللہ کہے گا ابھی تو تو نے وعدہ کیا تھا پھر اللہ بس اس کے بعد میں میں تجھ سے کوئی تیسرا سوال نہیں کروں گا اللہ کہے گا فرشتو جاؤ میرے بندے کی تمنا پوری کر دو لیکن تیسری کوئی بات نہیں نہیں پہنچ دیا جائے گا اس کے پھل کو توڑے گا ابھی بیٹھے گا کھانے کے لیے ابھی کھایا نہیں ہوگا کہ اس سے بھی زیادہ پھلوں والا ایک درخت اس کو نظر آئے گا اور اس کی اوپر لکھا ہوا ہوگا کہ اس پھل میں بارہ پھل کا ذائقہ ایک پھل اور اس کے اندر ذائقہ بارہ پھلوں کا اللہ دیکھ میں نے یہ پھل کھایا نہیں ہے میں اس درخت کے قریب جانا چاہتا ہوں اللہ کہے گا فرش تو جاؤ میرے بندے کو اس درخت کے قریب پہنچا دو پہنچانا اس کو جنت ہی میں ہے لیکن اللہ دے کیسے یہ اللہ کی ایک صفت ہے وہ بھی مذاق کرتا ہے صفت ہے اس کی مذاق کرنا اللہ اللہ بھی مذاق کرتا ہے اس کی مذاق کی کیفیت کیا ہے وہ ہم نہیں جانتے جاؤ اور پہنچا دو اس پھل کو توڑے گا اور کھائے گا اللہ آدھا پھل کھائے گا اس کو جنت کا دروازہ دکھائی دے گا جنت کا دروازہ دیکھ کر چونک جائے گا دنیا و مافیہ میں اس سے بہتر کوئی چیز ہی میں نے نہیں دیکھی دروازہ اتنا خوبصورت جنت کیسی ہوگی کہے اللہ دیکھ میں نے ابھی آدھا ہی پھل گایا ہے میں تو اسے یہ نہیں کہتا کہ تو مجھے ہمیشہ کے لیے جنت کے اندر داخل کر دے اے اللہ آدھا پھل مجھے جنت کے دروازے سے ٹیک لگا کے کھا لینے دے اے اللہ مجھے اتنی جادت دے دے کہ میں جنت کے دروازے تک پہنچ جاؤں اللہ کہے گا نہیں نہیں اللہ تیرے عزت و جلال کی قسم اس کے بعد میں میں تو اس سے کوئی سوال نہیں اچھا پکا وعدہ کر رہا کہاں جاؤ فرشتے پہنچا دو اس دروازے تک پہنچے گا دروازے سے ٹیک لگا کر جیسے ہی پھل کو کھائے گا دروازے کے ٹیک لگاتے ہوئے اس کی دھگ کی آواز جنت کے اندر جو فرشتے تعینات ہیں ان کو دروازے کی آہٹ سنائی دے گی وہ اندر سے دروازہ کھول کے پوچھیں گے مننت یا رجل اے آدمی تو کون ہے یہ پیچھے مڑ کے دیکھے گا فرشتوں کو دیکھنا بھول جائے گا جنت کی نعمتیں اس کو دکھائی دیں گی الہ میں تج سے یہ نہیں کہتا کہ تو مجھے ہمیشہ کے لیے جنت میں داخل کر دے اے اللہ میری تمنا میری خواہش صرف یہ ہے کہ تو مجھے ایک نظر جنت دیکھنے کا موقع دے دے اچھا دھیرے دھیرے جنت میں جانے کا پلان نہیں اللہ تیرے عزت و جلال کی قسم میں میری حیثیت کہاں کہ میں جنت میں جاؤں اتنا گناہ گار کہ جہنم سے آزاد ہو گیا یہی میرے لیے بہت بڑی بات ہے اللہ کہے گا چپکا وعدہ کر رہا کہ ہاں اللہ پکا وعدہ میں جنت میں جلدی دیکھ کر واپس آ جاؤں گا فرشتوں جاؤ ایک نظر دکھا دو اس کو جنت جنت کے اندر جائے گا دھیرے دھیرے قدم رکھے گا تاکہ دیر تک رہنے کا موقع مل جائے گا دیکھتا رہے گا دیکھتا رہے گا اس کو ایک بہت اونچا محل دکھائی دے گا جو قاری قرآن اور قرآن کی تلاوت کرنے والوں کے لیے بنایا گیا ہو سب سے اونچا محل جنت کے اندر مقام محمود ہے اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس کے لیے تم میرے لیے دعا مانگو اللہ سے مقام محمود میں فرما اس مقام کے اندر صرف نبی داخل ہوں گے حضرت ابو بکر اور عمر جیسی شخصیتیں بھی اس مقام محمود میں داخل نہیں ہو سکیں گی وہ صرف جناب محمد رسول اللہ کے لیے ہوگا اس کے بعد سب سے اونچا محل جو ہے وہ قاری قرآن کے لیے ہوگا وہ اس محل کو دیکھ کر کہے گا اللہ ساری چیزیں دیکھ لی یہی ایک چیز رہ گئی اس کو بھی دیکھنے کا موقع دے گا. اللہ کہے گا سب دیکھ لیا تو اس کو بھی دیکھ لو جاؤ فرشتوں دکھاؤ اور جلدی سے جاندن کے جہنم دروازے پہ کھڑا کر دو اب وہ دھیرے دھیرے ایک ایک کمرہ ایک ایک روم ایک ایک محل دیکھتا ہوا جائے گا اور تاکہ دیر تک رہنے کا موقع مل جائے جیسے ہی سب سے اونچے محل پر جائے گا فوراً فرشتے کہیں گے ساری چیز دیکھ لی اب اب اس کے دل میں یہ تمنا اٹھ رہی ہے کاش یہ محل مجھے رہنے کے لیے مل جاتا لیکن اب شرم کے وہ اللہ سے کہہ نہیں پا رہا ہے کیسے کہے اس کی ہمت نہیں پڑ رہی ہے فرشتے نے ہاتھ پکلا چلو چلو نکلو وہ ایک ایک سیڑھی پر دھیرے دھیرے قدم رکھتا ہے اور بار بار اس روم کو دیکھتا جائے گا بار بار اتنے میں آواز آئے گی آئے فرشت میرے بندے کے ہاتھ کو چھوڑ دو میں نے یہ محل اسی بندے کے رہنے کے لیے بنایا ہے اس محل میں اس بندے کو رہنے دو یہ نہیں کہہ پا رہا ہے تو کیا ہوا اس کے دل کے اندر جو حوق اڑ رہی ہے یہ وہ ذات تو جانتی ہے ذاتی سدور تیرے دل میں دھک دھک بعد میں ہوتی ہے وہ اس کی آواز کو پہلے سن لیتا ہے میں جانتا ہوں میرا بندہ کیا چاہتا لیکن کہہ نہیں پا رہا چھوڑ دو اس کے ہاتھ کو فوراً کہے گا فرشتوں سنا نہیں اللہ کی آواز چھوڑ دو یہ محل میرے لیے بنا ہے اس محل میں اس کے بعد آگے کے الفاظ مستد احمد کے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے کہا اللہ کے نبی اتنا گناہگار آدمی ہے جہنم سے سب سے بعد میں, میں سب سے اونچا محل سے بنا لیا تھا گناہ, کار تھا گناہ کرتا تھا وہ اپنی سزا بھگت چکا گناہ کی لیکن اس کے ساتھ اس کے اندر یہ تھی کہ ایک مہینے میں ایک قرآن پورا پڑھ لیا کرتا تھا یہ پورے قرآن کی تلاوت کیا کرتا تھا یہ پورے معمول بنایا قرآن کی قرآن کی قرآن کی قرآن تھا کہ اونچا محل دے دیا اس کی رحمت سے کوئی چیز بعید نہیں ہے اتلو ما اوحیا یہ ہے تلاوت قرآن اس لئے نہیں آیا ہاتھ رکھ لو قرآن اس لئے نہیں آیا کہ اس کو لکھ کر اپنے گلے میں لٹکا لو قرآن اس لئے بالکل شریعت اسلامیہ کا اس سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے تصور کیجئے کہ یہ کہاں کا اسلام ہے اگر قرآن کو کپڑے میں لپیٹ کر گلے میں لٹکانے سے کوئی فائدہ ہوتا تو آج کسی مسلمان کے گھر میں تنگی محسوس نہیں ہوتی کیونکہ جزدانوں میں قرآن تو پورا کا پورا کمروں میں لٹکا ہوا ہے رکھا ہوا ہے اگر ایک آیت گلے میں لٹکا لینے سے کوئی شفا کوئی فائدہ پہنچنے والا ہوتا تو اس گھر کے اندر کبھی مصیبت نہیں آتی اور جس گھر میں قرآن ہوتا اس گھر کے اندر کبھی شیطانوں کا اثر نہیں ہوتا بیٹی کو جہیز کے اندر ایک طرف قرآن بھی دیتا ہے اور دوسری طرف رنگین ٹی وی بھی دیتا ہے یہ ہے آج قرآن کی عزت و عصمت ہماری نظر میں تصور کیجئے کہ قرآن کپڑے میں لٹکا کر یا باندھ رکھ دینے سے آپ یہ تصور کریں کہ اس کے اندر خیر و برکت ہوگی میرے بھائیوں ناممکن ہے قرآن کی برکت تبھی ہوگی بھائی حکیم یا ڈاکٹر آپ کو تین کیپسول دیتا ہے اور کہتا ہے ایک صبح کھانا ایک شام کو کھانا ایک دوپہر کو کھانا اور آپ نے اس کو کپڑے میں لپیٹ کر اگر گلے میں لٹکا لیا تو فائدہ پہنچائے گا نہیں پہنچائے گا حکیم کے بتائے ہوئے طریقے پر ڈاکٹر کے بتائے ہوئے طریقے پر جب تک آپ اس کو استعمال نہیں کریں اس کا فائدہ نہیں کا نازل کرنے والا اللہ اور اس کا پریکٹیکل نمونہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اماں عائشہ سے کسی نے پوچھا اللہ کے رسول کے اخلاق کیسے تھے؟ صحیح بخاری اٹھاؤ۔ اللہ کے نبی کے اخلاق کیسے تھے؟ انہوں نے جواب نہیں دیا بہت اچھے۔ یہ نہیں کہا بہت اچھے اخلاق۔ یہ نہیں کہا۔ اماں عائشہ نے جواب دیا کیا تم قرآن نہیں پڑھتی؟ ذرا تصور کیجئے کہ سمندر کو کوزے میں بند کر دیا۔ کس اخلاق کے بارے میں پوچھ رہے ہو؟ باپ کے ساتھ کیا سلوک؟ ماں کے ساتھ کیا سلوک؟ یتیموں کے ساتھ کیا سلوک؟ کے ساتھ کیا سلوک؟ اے کافروں کے ساتھ کیا سلوک یہودیوں کے ساتھ کیا سلوک اے یتیموں کے ساتھ کیا سلوک غریبوں کے ساتھ کیا سلوک بیواؤں کے ساتھ کیا سلوک ارے کس اخلاق کے بارے میں تم پوچھنا چاہتے ہو اما عائشہ نے سمندر کو کوزے میں بند کرتے ہوئے کہا کیا تم قرآن نہیں پڑھتے یعنی قرآن کی جیتی جاگتی تصویر تھے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ <سلام> تھا اخلاق آپ کا یہ تھا اب آپ تصور کیجیے کہ وہ یہ تلابت کیا جب کتنی بڑی عالمہ اور فاضلہ تھیں اماں عائشہ صدیقہ رض مردوں میں سب سے زیادہ حدیثوں کی روایت حضرت ابو ہرینا نے کی ہے اور خواتین میں عورتوں میں سب سے زیادہ حدیثوں کی روایت کرنے والی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی نہیں یہ مقام مل جاتا ہے ایسے ہی نہیں یہ درجہ مل جاتا ہے میرے بھائیوں حضرت عائشہ صدیقہ کا یہ جواب آج ہم قرآن کو صرف اس معنیٰ میں لیتے ہیں ہاں برکت ہے لیکن ہم خود قرآن کی کو اپنے پیروں سے روند رہے ہیں ہمارے ہندوستان کے اندر دلی کے اندر ایک زہریلی جماعت رہے جس کو ہم بھارتی جنتا پارٹی کے نام سے جانتے بی جے پی اور شیو سینا بال ٹھاکرے کے نسل کے لوگ انہوں نے قرآن کو جلایا اور دلی کے اندر اس کو سڑکوں پر پھینکا اس کا بیڈ ریزلٹ کانپور اور لکھنؤ کی سرزمین پر فسادات کی شکل میں ہوا میں پوچھنا چاہتا ہوں میرے بھائیوں جب ایک غیر مسلم قرآن کو جلاتا ہے تو سارا مسلمان ایک پلیٹفارم پہ آ کہتا ہے کہ توہین ہوئی ہے انتقام لیں گے یہ کریں گے لیکن قرآن کی آیتوں کی توہین ہم اپنے گھروں میں کر رہے ہیں قرآن کی آیتوں کو لکھ کر ہم اپنے گلے پہ لٹکا کر پیشاب اور پائخانوں کے اندر ہم اس کو لے جا رہے ہیں یہ توہین جب مسلمان کرتا ہے تو پھر مسلمان احتجاج کے لیے کیوں نہیں اٹھتا پھر مسلمان ایک انقلابی تحریک کیوں نہیں چلاتا میرے بھائیوں دو پر انگلی اٹھانے سے پہلے ہمیں اپنے گریبان میں جھاگنا پڑے گا اور یہ دیکھنا پڑے گا اسبار ذرا دیکھ تو صحیح یہ گھر جو جل رہا ہے کہیں تیرا گھر تو کہ ہم نے اپنے گھر میں خود تو اپنے آگ نہیں لگائی مہاتما گاندھی سے کسی نے کہا تھا کہ یہ چالیس دن کی چلے کے لیے جماتے جا رہی ہیں کہا کیوں کہا یہ تبلیغ کرتی ہیں قرآن و حدیث کی مہاتما گاندھی نے کہا تھا کہ چالیس دن اور چار مہینے جانے کی ان کو ضرورت نہیں ہے ہم نے محمد و رسول اللہ کی زندگی پڑھی ہے اگر ساری دنیا کا کے، کے محمد و رسول اللہ کا اخلاق اپنے اندر پیدا کر لیں تو ان کو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے غیر مسلم ان کے اخلاق کو دیکھ کر خود بخود مسلمان ہوتے چلے جائیں گے ایک غیر مسلم کا یہ بیان ہے اچھی بات جہاں سے ملے لے لینا چاہیے میرے بھائیوں جب غیر مسلم کا یہ نبی اکرم کی شان میں اور ہم کیا کر رہے ہیں اختلاف اس بات پہ نہیں ہے نبی کو تو رسالت کو تو سبھی مانتے تھے اللہ کے رسول کو سچا تو کافر بھی کہتے تھے بتاؤ کہتے تھے یا نہیں کہتے تھے امین صادق اپنا فیصلہ نبی سے کراتے تھے اپنی امانتیں وہ نبی کے پاس رکھتے تھے وہ نبی کو جھوٹا نہیں مانتے تھے وہ نبی کو امین مانتے تھے صادق مانتے تھے سچا جانتے تھے اپنے فیصلے نبی سے کراتے تھے ساری چیزوں میں وہ نبی کے پیروکار تھے اصل اختلاف اگر تھا تو یہ تھا کہ محمد رسول اللہ نے یہ کیوں کہہ دیا کہ ایک اللہ کی عبادت کرو الا اللہ جو مانگو اللہ سے مانگو سجدہ کرو اللہ کے سامنے کرو سارا اختلاف تھا تو یہیں پر تھا میرے پیارے ساتھیوں سیرت پر کسی کو اختلاف نہیں تھا آج بھی غیر مسلم دنیا نبی اکرم کی شان میں گستاخی نہیں کر رہی ہے جو کر رہی ہے وہ اصل جھگڑا توحید پر ہے اور یہ توحید نہیں ہے کہ ہم گلے میں قرآن کو لٹکا لیں اور ہم جائیں ات الما یہ کا مدل کتاب وہ عقیم دوسری چیز نماز قائم کرو عقیم السلاح یہاں پر نماز پڑھو نہیں کہا قائم کرو پڑھنا کہہ دیا ہوتا تو ایک ایک مہینے کی نماز بھی ایڈوانس پڑھنا جائز ہو جاتی نہ سلاد اکانت نہ کتاب موقط نماز جو ہے وہ اپنے وقت پر فرض ہے اللہ یہ کہ تم سفر میں ہو تو ظہر اثر مغرب اور ریشا ایک ساتھ جمع کر سکتے ہو کوئی مجبوری ہے بارش ہو رہی ہے نہیں رک رہی ہے تو آپ اپنے گھر میں مغرب اور ریشہ ظہر اور اثر ایک ساتھ پڑھ سکتے ہو مجبوری کی حالت میں جمع بین سلاطن جائز ہے اللہ اس کے علاوہ کوئی دوسری صورت نہیں ہے اور یہاں سلاد کہا ہے سلاد دعا نماز کو عربی میں سلاد کہتے ہیں سلاد کے معنی دعا اور پوری نماز دعا ہے کہاں آپ اللہ کا حق ادا کرنے کے لیے تو جا رہے ہیں آپ لیکن ذرا بتاؤ کہ نماز میں مانگ کس سے رہے ہو وہ دعا ہے کیا کیا ہے وہ اللہ مباحد بینی وہ بہین خطایا کیا ہے یہ اللہ تو میرے گناہوں کو دور کر دے جتنی دوری مشرق اور مغرب کے درمیان ہے یہ کس کے لیے آپ مانگ رہے ہو اس میں اللہ کا کوئی فائدہ ہے اسی دن سوراۃ المستقیم سورت اللہ رحمۃ الم اللہ مجھے سیدھے راستے پہ چلا جب مانگو گے تب ہی نہ سیدھا راستہ ملے گا جب گونگے اور بنے اور بہرے بنے کھڑے رہو گے نہ مانگو گے نہ کہو گے تو اللہ رب العالمین سیدھا راستہ کیوں ماں جب تک بچہ روتا نہیں ماں کی پستان دودھ سے جوش نہیں مارتی اور بھرتی نہیں ہے جب بچہ روتا ہے تب ماں اپنی پستان کھول کر اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے آپ اللہ سے سیدھا مانگ سیدھا راستہ مانگیں گے ہی نہیں تو میرے بھائی ہم ٹامک ٹوئیاں نہیں ماریں گے گمراہیوں میں تو کیا کریں اح دن سراۃۃ المستقیم سرأۃۃ الزین علیہم انعام یافتہ لوگوں کا راستہ دیکھا غیر المغزوب عالیہ یہود و نثارہ کے راستے پر ہم کو مت چلا مغزوب کا ترجمہ میں نے یہود اور زالین کا ترجمہ میں نے نصارہ سے کیا یہود و نصارہ کے راستے پر مجھے مت چلا یہ کیا ہے ہی تو ہے اللہ ظلم میں نے اپنے نفس پر بہت زیادہ ظلم کیا میرے گراہوں کو تو معاف کر دے یہ پوری نماز کیا ہے دونوں سجدوں کے بیچ میں آپ کیا پڑھ رہے ہیں اللہ مفرلی اور ہمیں وہ ہدنی وہ آفنی ورژنی آپ اپنی تو روزی روٹی اور کاروبار کی خیر و برکت کی دعا مانگ رہے ہیں یہ طریقے بتائے ہیں کاروبار میں خیر و برکت کے آپ کہتے مول صاحب کوئی نقش بنا دیجیے میرے کاروبار میں خیر و برکت ہو اللہ رب العالمین تمہیں اللہ کے نبی نے دعا بتائی ہے آؤ مسجدوں کی طرف آؤ میں ہمارے گھر کے اندر اور دعا مانگو اللہ مغفر لی اللہ تو میری مغفر فرما ور مجھ پر رحم فرما وہ حدنی مجھے ہدایت دے وہ آفنی مجھے صحت و تندرستی دے ور اور میرے کاروبار میں برکت دے مجھے روزی روٹی دے یہ خیر و برکت بتائی ہے یہ نقش بنا کر کاروبار میں لٹکانے کے لیے وہ دیتے ہیں جو نماز سے دور کرنا چاہتے نماز پڑھو خیر و برکت ہوگی دلیل اٹھاؤ قرآن وَمَن أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا اٹھاؤ قران قران پڑھتے جاؤ شرماتے جاؤ اپنا عقیدے کی صلاح کرتے جاؤ وَمَن أَعْرَضَ عَن ذکر سے مراد نماز جو میری نماز سے جو میرے ذکر سے روگردانی کرے گا پیٹ پھیرے گا فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا ہم اس کی روزی کو کچھ نہیں ہے یہ آپ کا خام خیال ہے برکت نہیں ہے اس امیر کی دولت میں آپ دیکھ لیجیے کچھ نہیں ہے یہ آپ کا خام خیال ہے برکت نہیں ہے اس امیر کی دولت میں آپ دیکھ برکت کس کو کہتے ہیں پانچ ہزار روپئے الماری میں رکھ کے آپ کھولیں گے دس ہزار ہو یہ برکت ہے یہ برکت نہیں ہے برکت کا برکت کا مفہوم سمجھ لیجئے برکت کہتے ہیں کہ آپ کا خرچہ گھر کا ایک ہزار روپے میں اکیلے کا چل رہا تھا آپ کی شادی ہو گئی آپ کی تنخواہ ایک ہی ہزار روپے ہے اب وہی ایک ہزار روپے میں آپ کا خرچہ آپ کی بیوی کو بھی پورا ہو رہا ہے اچانک آپ کے بچے پیدا ہونا شروع ہو گئے اور دو تین بچے آپ کے پیدا ہو گئے اور وہی ایک ہزار روپئے کی تنخواہ ہے اور اسی ایک میں آپ کے بچوں کا بھی گزر بسر چل رہا ہے یہ ہے برکت اور اللہ نے اسی برکت کی تمنا بتائی ہے کہ تم اس برکت کی تمنا کرو کہ اپ کا کم خرچہ پوری سماج کو پورے گھر کو پوری فیملی کو ہو جائے یہ ہے برکت برکت نہیں ورنہ شیطانی دولت اور اللہ کی برکت بہت فرق ہے بہت بڑا کش شیطانی راستوں سے میں بہت کچھ مل جائے گا لیکن برکت نہیں ہے اچانک پتہ چلا پیٹ کا اپریشن کرانا ہے کہاں ہوتے تھے آج تو نرس نے ہاتھ رکھا کھانے اپریشن ہوگا بتائیے اللہ کے نبی کے زمانے میں یہ کیس بھی سنا ہے کسی کا اپریشن سے ولادت ہوئی زمانے میں میڈیکل سرجری اتنی ترقی ہی نہیں کی تھی کہ آپریشن کے ذریعے بچے نکالے جاتے ہوں آج تو نرس نے ہاتھ رکھا اور ڈرا دیا کہ آپریشن کراؤ بڑا آپریشن ہوگا اس بچے کی ولادت بچہ ٹیڑھا ہے یہ ہے وہ ہے ذرا تصور کیجئے چودہ سو سال پرانی تاریخ پر کہ اللہ کے نبی کے زمانے میں کبھی کسی ایک کا بھی پیٹ کا آپریشن کر کے بچے کو نکالا گیا ہو آج یہ ساری بیماریاں ہمارے گناہوں کی ضلع اور ہمارے گناہوں کی وجہ سے بڑھتی جا رہی ہیں اور جتنے ہم گناہ بڑھ کرتے جائیں گے اتنی نئی نئی قسم کی بیماریاں بھی پیدا ہوتی جائیں گی پیدا ہوتی جائیں گی لہو مئی شتمزن کا ہم تمہاری روزی کو تنگ کر دیں گے اور پھر یہ بھی کہا اللہ نے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ لَا اور جو اللہ سے ڈرے گا تاجر اوڈل تمہارے لیے بہت فائدے کی چیز ہے۔ تمہارے لیے بہت فائدے کی چیز ہے و میتق اللہ جو اللہ سے ڈرے گا یجعل له مخرجا اللہ اس کے لیے نکلنے کا راستہ بنا دے گا و يرزقه من حيث لا يحتسب اور ایسی جگہ سے روزی دے گا جہاں بندے کو گمان بھی نہیں ہوگا بندے نے سوچا بھی نہیں ہوگا کہ اللہ مجھے یہاں سے روزی دے, دے گا یہ ہے رزق کی یہ اور میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ آپ نہ کمائیے دیکھیے آج کل مسلمانوں کو جتنی دولت کی ضرورت ہے وہ آپ سمجھ رہے ہیں ہر چیز دولت سے آج مدرسے بھی چل رہے ہیں تو اس کو دولت کی ضرورت ہے آج آپ کو کوئی بھی دین کا کام کرنا ہے تو دولت کی ضرورت ہے دولت کمانا کوئی بری چیز نہیں ہے حصول دولت صحیح ہونا چاہیے اور انفاق دولت صحیح ہونا چاہیے حاصل صحیح طریقے سے کرو اور خرچ صحیح جگہ سے کرو صحیح جگہ پر کرو یہ سب سے بڑی نعمت ہے دولت کمانا کوئی بری چیز نہیں ہے لوگ ہوں گے جو ممبروں پہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے پیٹ پہ پتھر باندھے اور اللہ کے رسول بڑے غریبی کے حالت میں زندگی گزاری لیکن میں ان کا الٹا بولتا ہوں میں کہتا ہوں کائنات کے رب کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ محمد رسول اللہ سے بڑا امیر کوئی نہیں تھا اللہ کے رسول سے بڑا دولت مند کوئی نہیں تھا پچیس سال کی عمر تھی اللہ کے رسول کی آپ کی پہلی شادی حضرت خدیجہ سے ہوتی ہے بتاؤ خدیجہ کتنی امیر عورت تھی پڑھو تاریخ پڑھو سیرت پورے عرب کی مکے کی نہیں مدینہ کی نہیں پورے عرب کی سب سے بڑی رئیس سب سے بڑی دولت مند خاتون تھیں حضرت خدیجہ جب حضرت خدیجہ نے خود نکاح کا پیغام جناب محمد رسول اللہ کو دیا اور آپ نے اپنے چچا طالب کی اجازت کے بعد شادی کر لی جب خدیجہ سے آپ کا نکاح ہوا تو خدیجہ کی ساری دولت کے مالک محمد رسول اللہ کون کہتا ہے کہ محمد کوئی معمولی چیز نہیں عرب کا بڑا سا بڑا امیر آدمی سرخ اوٹ کی قربانی نہیں کر پاتا بڑا مہنگا اونٹ ہے ارب کا اور سو سرخ اونٹوں کی قربانی نبی نے اپنی صرف, صرف اپنے بلبوتے پر اپنے آپ نے سو سر ذاتی اونٹوں کی قربانی آپ نے کی ہے کسی نے دیا نہیں تھا خود نبی اکرم کے وہ اونٹ تھے 63 اونٹوں کو اللہ کے نبی نے اپنے ہاتھ سے ذبح کیا جب آپ تھک گئے تو آپ نے چھری حضرت علی کو دے دی اور 37 اونٹ جو بچے آپ نے حضرت علی سے ذبح کرائے اللہ میں اپنے قیم نے بہت باریک نقطہ اس پر نکالا ہے 63 اونٹ آپ نے اس لیے ذبح کیے تھے کیونکہ آپ کی عمر بھی 63 سال تھی اور جبرائیل نے بتا دیا تھا کہ آپ کا آخری سال ہے آپ نے ہر سال کے عوض ایک اونٹ ذبح کر کے اپنی پوری زندگی کے ہر سال کے میں قربانی کر لی اور کی نے پوچھا عائشہ سے کہ عائشہ اللہ آنسو آ گئے اور اندر گئی حضرت ابو موسی اشعری کہتے ہیں اخرجت اللہ عائشہ ازرن غلیظن و قیسا ردان ازرن غلیظن و ردان فقالت قوبز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی هذین رواه البخاری فی کتاب الرقاق امام بخاری اس حدیث کو کتاب الرقاق میں لایا ہے ایک موٹی لنگی جس کو اپ باندھ لیتے تھے تہبند موٹی موٹی لنگی یعنی بہت باریک بھی نہیں تھی موٹی لنگی تھی و قیسا ردان اور ایک چادر اب عائشہ نکال کے لائیں ایک ہاتھ میں لنگی تھی ایک ہاتھ میں چادر تھی اور کہا کو بھی رسول اللہ صلی اللہ وسلم حاضین اللہ کے رسول کی روح اس حال میں پرواز ہوئی کہ میرے گھر میں اللہ کے رسول نے انہی دونوں کپڑوں میں انتقال فرمایا ہے آپ کی روح انہی دونوں کپڑوں میں نکلی ہے گھر کچھ نہیں چھوڑ کے گئے سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جب انتقال ہوتا ہے تو آپ کو تقریباً آج کے موجودہ دور کے لحاظ سے 32 گھنٹے تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دفنایا نہیں گیا دیکھنے والوں کا تاطا لگا ہوا تھا لوگ آ رہے تھے آج کے کمپیوٹرائزڈ ٹائم کے حساب سے میں بتلا رہا ہوں آپ کے تاتا لگا رہا لوگ دیکھنے کے لیے آتے گئے جب رات ہوئی فجر کے بعد اللہ کے نبی کی طبیعت زیادہ خراب ہوئی اور آپ فجر سے ظہر کا وقت نہیں آ پایا اور ان دونوں وقتوں کے فجر ظہر کے بیچ میں آپ کا انتقال ہوا آپ کی اس چہرے انور کو دیکھنے کے لیے بھیڑ لگی رہی رات میں بھی لوگ آئے آپ اس بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ فرماتی ہیں جب رات ہوتی ہے اور لوگ دیکھنے کے لیے نبی کا چہرہ میرے پاس آتے ہیں تو میرے پاس اتنا کہ کر لن کتاب اللہ وسطی آئے لوگوں میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں اور گارنٹی کارڈ دے رہے ہیں گارنٹی تمہیں اعتبار ہے محمد رسول نے گارنٹی گارنٹی کارڈ جب تک تم ان دونوں کو مضبوطی سے پکڑے رہو گے کائنات کی کوئی طاقت تمہیں گمراہ نہیں کر سکتی ہے وہ دو چیزیں کیا ہے وہ گارنٹی کارڈ کیا ہے کتاب اللہ وہ سنتی ایک اللہ کی کتاب ہے اور دوسری میری سن میرے بھائی جو نماز کے اوپر بھی مجھے واقعات رکھنا تھے آپ کا بھی مجھے خیال ہے واقع میں صلاح نماز قائم کیجیے نماز پر ہم واقعات کو چھوڑ رہے ہیں کسی دوسرے وقت کے لیے آخری چیز رہ گئی والا ذکر اللہ اکبر اور اللہ کا ذکر بہت بڑی چیز ہے یہاں ذکر سے مراد نماز ہے لیکن نماز کے علاوہ بھی بہت سے اسکار ہیں آپ اس بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ حضرت عائش فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نہ آئی کہنے لگے اللہ کے نبی میں چکی چلاتی ہوں میرے ہاتھ میں چھالے پڑ جاتے ہیں میں پانی بھر بھر کے لاتی ہوں مشکی سے میری کمر میں درد ہونے لگتا ہے اے اللہ کے نبی آئے میرا ابو جان یہ مالے کچھ غلام ملے ہیں یہ غلام مجھے بھی حضرت فاطمہ کا یہ گزارش فاطمہ کی گزارش جب اللہ کے نبی نے سنی تو آپ کی آنکھیں اشکبار ہو گئیں اور آپ نے صرف ایک ہی جملہ کہا فاطمہ کیا میں تیرے دل کے سکون کے لیے غلام سے بھی بہتر چیز نہ دے کیا میں تیرے دل کے سکون کے لیے غلام سے بھی بہتر چیز نہ دے دوں کہا کیا ہے اللہ کے نبی فرمایا کیا ہے میرے ابو جان وہ جو غلام سے بھی زیادہ میرے دل کو سکون پہنچا سکتا ہے فرمایا اللہ کے نبی نے فاطمہ جب تو بستر پہ سونے کے لیے جایا کر تو تیتیس مرتبہ سبحان اللہ تیتیس مرتبہ الحمدللہ چوتیس مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لیا کر تیرے دن بھر کی تھکان دور ہو جائے گی اور تجھے غلام جو کام کرے گا اس سے بھی زیادہ تیرے دل کو سکون ملے گا کیونکہ والا اللہ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے اللہ ذکر اللہ تتم عند القلوب اللہ کے ذکر سے دلوں کو سکون اور دلوں کو قرار ملتا ہے دنیا کی کوئی دولت تیرے دل کو سکون نہیں دے سکتی اللہ کا ذکر سکون دے سکتا ہے کیا ہم نے اپنے بچوں کو یہ دعائیں بتائی ہیں کیا ہم نے اپنے بچوں کو یہ چیزیں بتائی ہیں کیا آپ نے یہ دعا یاد کرائی ہے کیا آپ؟, آپ اپنے مرنے کے بعد توقع رکھتے ہیں اپنی اولاد سے آپ کے بچے سے پوچھو کہ اولاد کے لیے دعا قرآن نے سکھلائی رب برہم ہما کما رب بیانی سگیرہ ایک اولاد کو اپنے باپ کے لیے دعا کرنی چاہیے اللہ میرے ماں باپ ماباپ پر ویسے رحم فرما جیسے ان لوگوں نے بچپن میں میرے اوپر رحم فرما یہ دعا باپ کے حق میں اللہ سکھلا رہا ہے اپنے بندوں کو کہ تم اپنے باپ کے لیے ان الفاظوں میں دعا مانگو جو میں بتلا رہا ہوں ہم نے بتلایا ہی نہیں ہم نے سکھلائی ہی نہیں دعا پھر کیا کو رکھتے ہیں کہ میرے مرنے کے بعد میری اولاد میرے لیے نجات کا ذریعہ بنے گی میرے لیے صدقہ و خیرات کرے گی میرے لیے صدقہ اجاریہ بنے گی میرے بھائی جب تک آپ اپنی اولاد کو یہ دعائیں نہیں بتائیں گے آپ خیر کی توقع مت رکھیے ہمیں جمعہ کا خطبہ آگے جانے کی اجازت نہیں دیتا ہے ہم اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ لال عالمین تو ہمیں قرآن پڑھنے کی نہیں قرآن کی تلاوت کی توفیق ادا فرما قرآن کے پیچھے پیچھے ہمیں نماز پڑھنے کی نہیں نماز کو قائم کرنے کی توفیق عطا فرما اور اس کو اپنے وقت پر پڑھنے کی توفیق عطا فرما اور ہمارے بچوں ہماری بیویوں ہماری ماؤں ہماری بہنوں اور چمی مسلمانوں کو اللہ پکا سچا پانچ وقت نمازی بنا دے اور زیادہ سے زیادہ ہمارا وقت ذکر و ازکار میں اللہ تیرے ذکر و ازکار میں لگنے والا ہو جائے ہماری مصروفیتوں کو اور ہماری مشغولیتوں کو اللہ تو اپنے ذکر و عذکار میں ہمیں لگا لے اور ہماری نیکیوں کو قبول قبولے من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا ایل الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدًا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير اله هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشو الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعة زلالة وكل زلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله وحمن الرحيم إن الله وملائكته سلون على النبي يا أيها الذين آمنوا سلوا عليه وسلموا تسليماً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 ان الله یامر بالعدل والاحسان وييص القرب وينها عن الفساء والمنكر والبغي لكم لعلكم تذكرون وذكر الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولا ذکر الله تعالى اعلا واولا